اور جو بات کو آمان لائے اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ جہاد کیا وہ بھی تمہیں میں سے ہیں اور رشتہ والے ایک دوسرے سے زیادہ نزدک ہیں اللہ کی کتاب میں بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے